شدر حال والی کا ایک معنی مطلب امام مالک رحمہ اللہ اور کچھ علماء نے کیا یہ کیا ہے کہ منت کے متعلق اور امام بغبی بھی اسی کی طرف جا رہے ہیں منت کے متعلق کہ اگر کسی نے نماز پڑھنے کی منت مانی ہے تو فرمایا ان تین کے علاوہ باقیوں کی منت نہ مانو سمجھ نہیں آ رہی یہ امام مالک کا مطلب ہے بارہ جو بھی ہو اس حدیث مبارک سے زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام ثابت کرنا یہ صرف اور صرف اس ابن تیمیہ زندی کا کام ہے اور کسی کا نہیں ہے اس سے پہلے کسی نے یہ بکواس نہیں اور اس کے زندیق ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھنے پر ایک دلیل میں آخر میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں سمیٹتا ہوں اس سے آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر سے دشمن ہے اور خود یہ کوئی خود یہ اپنا آپ سارا کچھ بننا چاہتا ہے کتاب ہے اس کے خاص شاگرد ابن قیم جوزیہ کی مدار جس میرے ہاتھ میں ہے شفی ہو دار الکتابل بیروت کی صفحہ نمبر ہے سات سو چھ شاگرد لکھتا ہے استاد کے مطابق والا قد شاہت تو بن فراست شاخ الاسلام ابن تعمیہ یہ آگے لکھ رہا رحمہ اللہ اور میں کہتا ہوں اعلی مل امورا عجیب کہتا ہے شاخ الاسلام ابن تعمیہ کی فراست غیب کی باتیں دیکھنا اور جانچنا اور پرکھنا جو کچھ میں نے دیکھا عجیب عجیب باتیں دیکھی وہ عالم و ہو میں نہا آزم جو میں نے دیکھا میں تو ان پر حیران ہوں جو میں نہیں دیکھ سکا وہ, وہ ان سے کہیں کئی گنا بڑی ہے وہ وقائے و فراست ہی تستدی سفرن رحمن حضرت کی فراستوں اور کرامتوں کو اکٹھا کیا جائے صرف غیب کی باتوں, جان باتوں کو جاننے کے متعلق جو حضرت کی فراستیں ہیں ان کو کی اکٹھا کیا جائے واقعات کو تو بہت بڑا دفتر چاہیے اس کتاب میں میں ساری نہیں لکھ سکتا اخبار صحابہ پہلی شروع کر رہا ہے اخبار صحابہ بدخول اتار الشام سانا تا تسع تیسروں میں و سطح میں ابن تیمیا نے اپنے اصحاب اپنے بیلیاں سنگیاں نو کیا بتایا کہ تاتاری حملہ کریں گے ملک شام پر سن چھ سو ننانوے کو ابھی حملہ نہیں ہو رہا پہلے ہی حضرت بتا رہے ہیں سن چھ سو ننانوے کو ملک شام پر چڑھائی کریں گے کون تاتاری وہ ان ج مسلم مسلمانوں کی فوج شکست کھا جائیں گے وہ ان دمشق لا یخن و قتل عام آم والا سب عام قتل عام اور عام گرفتاری نہیں ہوگی بہت کو وہ ان قلب الجیش وہ حدت اوف اور فوج کی زیادہ تر لٹ مار کے متعلق تھا رکھا بہادہ قبل ان ہمت تطار بل یہ حضرت ابن تیمیہ اس وقت آپ نے بات کی جب تاتاریوں نے بھی حرکت بھی اپنے علاقے میں شروع نہیں کی تھی چلنا ادھر کو ثم اخبر الناس ولو مارا پھر حضرت نے سن سات سو دو ہجری کو پھر آپ نے ایک خبر دی اور فراست ظاہر کی جب تاتاریوں نے حرکت ادھر شروع کی حرکت ادھر شروع کی یعنی آنے کا ارادہ کیا وہ کاسا ملک کے شام میں آنے کا ارادہ کیا تو حضرت نے کیا بتایا ان دایا والی متعلق شکست تو ان کو ہوگی جو آ رہے ہیں وہ ظفر و ان سلیلم کامیابی سب مسلمانوں کی ہے پکی بات ہے وہ اکسم الکثر سب زمین ہے ستر قسموں سے زیادہ قسمیں حضرت نے کھا ڈالی کہ ایسے ہی ہوگا جو کاللو حضرت سے کہا گیا قل انشاء انشاءاللہ تو کہہ دے ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کل انشاء اللہ ان لا اللہ انشاءاللہ اللہ کہے گا کہوں گا تو تالیقن تحقیقن کہتا ہوں تالیقن نہیں کہتا یعنی کیا مطلب کہ مجھے پک اللہ یہی چاہتا ہے سم تو ہو یا میں نے اس کو سنا یہ کہتے ہوئے فلم بات فرو آلیا جب زیادہ انہوں نے تو میں نے کہا لا تو فرو یعنی زیادہ لوگوں نے کہا حضرت انشاءاللہ کہیں کچی پکی بات رکھیں پکی بات مت کہیں خدا کے کام میں کیوں دخل دیتے ہیں کیا معلوم کرتا ہے کہ نہیں کرتا حضرت فرماتے اللہ تخرو زیادہ مت بولو کتم اللہ تعالیٰ محفوظ اللہ, اللہ محفوظ میں لکھ دیے بات ان محسوبون افیہاد کر رہا اس برتبہ یہ شکست کا کر جائیں گے وہ انص علیہ جیوسل اسلام ہے اور مدرساری اسلامی مسلمان فوجوں کی ہوگی بعد اتحمت باد الومرائے حلاوت النصر قبل خروج ملال قائل و دشمن کے ملنے سے پہلے مسلمانوں کے بعض امرا اور ان کو مٹھاس مدد کی لذت جو ہے وہ چکھا دی گئی تھی بلے بلے لذت ان کو محسوس ہو گئی تھی کہ ہم نے جیتنا ہے وہ کانت فراست تو جزیا فی خلا لحاظ ہے ان لواقع آتے ہیں حضرت کی جزوی فراستیں جو ہیں وہ بارش کی طرح تھیں اسی ایک واقع تتاریوں کے حملے کے اندر پتہ نہیں اور کتنی ہے پھر آگے مزید حضرت لکھ رہے ہیں اب بات کو سمجھنا اتنا پکی بات کہنا اور وہ بھی سال پہلے فیصلہ کر دینا پکا پک حملہ ہوگا پہلے کہہ دینا کہ پہلے شکستی تمہیں ہوگی پھر ان کو ہوگی اور پھر کہنا قسمیں کھا کر ستر ستر قسمیں اگلے کہہ رہے ہیں حضرت خدا کے کاموں کا پتہ نہیں ہوتا انشاءاللہ تو کہہ تو کہ ارے بھائی نہیں تاکی تا, کہوں گا اگر کہوں بھی صحیح تو یہ مطلب ہوگا میرا کہ پکی بات ہے اگر اگر اگ اللہ چاہے گا یعنی اس کا چاہنا یہ جی پکی بات ہے حضرت کہاں سے کہہ رہے ہیں لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے اب اسی کی بکواس سید المبیا کے بارے میں سنو کتا کہتا ہے منافقین آپ کے آپ کے ساتھ رہتے تھے آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا سید الانبیاء کو کچھ لوہے محفوظ نظر نہیں آتا اور یہی وہاں بھی کتے پڑھتے ہیں ابن تیمیہ کی حرامی نسل پڑھتی ہے کیا قرآن ہے سورت الکمان کیسے آخری آئے پڑھے سورت الکمان کی ماترین افسر بیاجی اردن تمود کیسے وبادہ تک سے وہ کل کیا ہونا ہے کل کیا ہونا ہے ایسے ہے نا کل کیا کرنا ہے کسی نے کوئی پتہ نہیں اللہ کے سوا کسی کو یہی یہ سورت لقمان کی آخری آیت ہے ان کو کہتے ہیں علوم خمسا پانچ چیزوں کا علم یہ کہتے ہیں سارے سور کہ نبیوں کے ساتھ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ملتا یہ اور یہ سال بعد پہلے بات بتا دینا یہ مسئلہ کس کا ہے یہ آیت ابن تیمیہ کے متعلق نہیں اتری یعنی ابن تیمیہ اس سے مستثنا ہے رسول اللہ کو کچھ نظر نہیں آتا ابن تیمیہ کو نظر آ جاتا ہے لو محفوظ بتا جو کتا ابن قیم لکھ رہا ہے اس پر بھی یہ بات گرا نہیں گزرتی یہی کتا میرے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے ملا علی کاری کے موضوعات کبیر وہ اسے نقل کر رہے ہیں اس کے آخر میں کہ جناب یہ کیسے کیسے نفی کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کی ہے جی میں پوچھتا ہوں وہ کتے سید الانبیاء کو کچھ نظر نہیں آتا تیرے دجال کو لاہے محفوظ نظر آ جاتا ہے تو پھر صاف مطلب یہ نکلا کہ نبیوں کا سردار یہ ہے یہ جو کچھ شان رکھتا ہے وہ تو رسول اللہ کے پاس نہیں بتاؤ یہ زندگی ٹولا ہوا یا نہیں ہوئے یہ وہاں بھی کنویروں کی طرح سید اللہ کو کہتے ہیں پیچھے پیچھے اور دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا اور اپنوں کے متعلق جب کرامات بتانا لگتے ہیں تو کتے پتہ نہیں کیا کیا بتا دیتے ہیں معلوم ہوا یہ خنزیر سید اللہ کی شان کے دشمن ہے امبیا اور اولیاء کی شان و عظمتوں کے دشمن ہے یہ زندیپو کا ٹولہ ہے جو بغض اللہ کے نبیوں کے ساتھ خصوصاً سید المبیا کے ساتھ رکھے گا وہ زندگی ہے جو اپنی شان بنا کر سید اللہ مٹانا چاہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکے بدماشی ہے ایسی ہے کبھی نی تیرا بو بوتھا سیکاں کتیا تین لو محفوظ دستا بغیر تیا امام بیان نہیں دستا ہوں سمجھ گیا اس بندے ن کہ نہیں سمجھے <سلام> جی ان سمجھ گئے ہوتے اگے پجاری کتے جڑے انہوں نے انہوں نے سمجھو کیوں کی لکھ مناسبت ہے پوری کہ نہیں جی وہ ذہن سی اس منحوس ٹولے دا ذہن سی, دا سی. اے لانتی سورا دا ذہن ہے ایک جہا ہے کہ نہیں معلوم ہوا جب یہ اپنے کوئی دلائل بکھیرنے لگ جائیں و حدیث پڑھنے لگ جائیں تو یہ مت سمجھو کہ یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں سمجھو یہ شیطان اپنے نفس کی خدمت کر رہے ہیں ان کو قرآن کو جو یہ قرآن پڑھیں سمجھو یہ غلط مطلب مانا لے رہے ہیں جو حدیث پڑھیں سمجھو غلط مانا. طرف لے جا رہے ہیں ہم ان کا نہ قرآن سنتے نہ حدیث ان کی منافقت ہم پر کھل گئی سمجھ نہیں آئی بات کی میں نے کیا کہا ہے سبحان اللہ اور اتنا زندگی کا آدمی اگر تو سید اللہ عبداللہ ابن عمری اللہ تعالیٰ نو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور تبرکات تلاش کرتے رہتے تھے وہاں پر جا کر خدمتیں کرتے حاجی حضور سید عالم جس ممبر پر بیٹھتے تھے حضرت یہ خود ابن تیمیہ لکھ رہا ہے حضرت اس پر، اس ممبر پر ہاتھ پھیر پھیر کر اپنے منہ پر پھیرتے تھے اور یہ کتا کہتا ہے پھر ابن تیمیہ یہ باتیں حضرت عبداللہ ابن عمر جیسف مقدس صاحبی اور اور صحابہ پتہ نہیں کتنے ہیں ان کی نقل کرنے کے بعد کہتا ہے یہ سب یہود نصارا کی مشابت ہے یہ تو صحابہ کو نہیں چھوڑتے دجال کتے تم ہوتے کون ہو جب ایک عمل صاحب سے ثابت ہو گیا بات ختم ہو گئی معلومات زندگی کو کٹولا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی تمام امبیال السلام گناہ، امبیال ام اسلام گناگار ہیں اور زور دیتا ہے اور کہتا ہے جو کہے نا نبی گناہ نہیں کرتے تھے وہ جاہمی ہے اور جامی ایک گمراہ فرکا ہوا ہے اتنے کتے لوگ ہیں